بے شک اللہ کی یہاں اسلام ہی دہ ہے اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر اس کے کہ انہین علم آچکا اپنی دلو نون نونگونہ کی جلن سے اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بے شک اللہ جلد حساب لائی والا ہے